ہوں کہ شاید اپنے اس جو ہے اس چیز کو آگے بڑھائیں اور اپنے علی سے لوگوں کا فائدہ پہنچائیں مزاک ملاقات السلام علیکم اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد رب, رب, رب العالمین وسلمۃ نبینا محمد و اصحابی بعد عزیز ساتھیوں پچھلے لسشت میں بات چل رہی تھی شفاعت کی اور شفاعت کی اقسام کی اور کچھ اقسام شفاعت کا ذکر ہوا کہ قیامت کے دن مختلف انداز میں سفارشیں ہوں گی مختلف لوگوں کے لیے سفارشیں ہوں گی مختلف مقامات پر سفارشیں ہوں گی اور مختلف ضرورتوں کی وجہ سے سفارشیں ہوں گی یہ جو اقسام آ رہی ہے وہ اسی لیے کیونکہ بہت سارے ایسے حالات ہیں جو سفارش طلب کر رہے ہیں بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن کے لیے سفارش چاہیے اور بہت ساری اس طرح کی ضرورتیں ہیں جن کی وجہ سے سفارش کے بغیر کام نہیں چلے گا جیسے کہ ذکر ہوا کہ جنت کا دروازہ بغیر سفارش کے نہیں کھلے گا اسی طریقے سے یہ فصل قزا یا لوگوں کے دوران فیصلہ کرنے کے لیے انبیاء کے پاس لوگ جائیں گے کیونکہ حالت ہی ایسی ہوگی جو بغیر سفارش کے لوگوں کو سمجھ میں نہیں آئے کہ کیا ہو اسی لیے سفارش کی اقسام الگ الگ ہیں کیونکہ الگ الگ لوگ ہیں الگ الگ ضرورتیں ہیں الگ الگ حالات ہیں اسی وجہ سے سفارش کی اقسام مختلف ہیں پیچھے کچھ سفارشوں کا ذکر ہوا جس میں نبی اسلم کے ساتھ کچھ سفارشیں خاص ہیں اب جو ذکر چل رہا تھا وہ ان سفارشوں کا تھا جن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی سفارش کریں گے اور دوسرے انبیاء بھی ان میں اس سفارش میں شریک ہیں اسی طریقے سے اہل ایمان بھی اس سفارش میں شریک ہیں حتیٰ کے فرشتے بھی اس سفارش میں شریک ہیں یہ وہ سفارش ہے جس کا جس کے بارے میں عام طور پہ جو مشہور سفارش کا ذکر ہوتا ہے کہ فی قوم من اہل التوحید اہل توحید والوں کے متعلق کچھ ایسے لوگوں کے متعلق سفارش کی جائے گی جو اپنے گناہوں کی وجہ سے جہنم میں ڈال دیے گئے ہیں اور ان کو عذاب ہو رہا ہے اب ان کے لیے سفارش ہوگی کہ اللہ ان کو ان کو تو نکال لے جہنم سے یعنی اس سفارش سے یہ بات میں آتی ہے کہ ان کے لیے ان کے گناہوں کی وجہ سے ایک لمبا عذاب مقرر ہے لیکن سفارش کی وجہ سے کچھ وقت کے بعد ہی تھوڑا سا عذاب مل کر کے ہی ان کو جتنا ان کے مقدر میں ہوگا یا جتنا اللہ تعالیٰ چاہے گا اتنا عذاب دے کر کے ان کو نکال لیا جائے گا ورنہ اگر کسی بندے کے حق میں سفارش نہ ہو کسی صاحب توحید کے حق میں موحد جو کہ گنہگار گنہگار تھا گلاز جہنم میں چلا گیا تو وہ بھی اگر اس کے کوئی بندہ ایسا ہو اگر اس کے, اس کے لیے سفارش نہ ہو تو وہ بھی کبھی نہ کبھی اپنے گناہوں کی سزا پا کے نکلے گا لیکن ایسا تقریباً تمام لوگوں کے متعلق یہ بات آتی یہ سفارش کے بعد میں جو جن کا ذکر ہے اس میں یہ ہے کہ تقریباً ایسا سب کسی کے لیے بھی نہیں ہوگا صاحب توفیق کے لیے کہ اس کو سفارش نہ ملے جہنم میں جانے کے بعد بھی اور وہ اپنے گناہوں کی مکمل سزا پانے کے بعد نکلے ایسا روایات سے روایات سے اس کا ذکر کہیں نہیں ملتا ہے لیکن عام طور پہ یہ ہے کہ لوگ جب جہنم میں ڈال دیے جائیں گے تو ان کو ان کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام اور دوسرے جو صالحین امت ہیں یا اسی فرشتے ہیں یا دوسرے انبیاء ہیں وہ سفارش کریں گے ایسے لوگوں کے بارے میں جہنم میں ڈال دیے گئے ہیں کہ ان کو جہنم سے نکال لیا جائے حدیث میں آتا ہے وہی والی حدیث لمبی روایت جو مقامی محمود کے بارے میں جو روایت شفاعت عظمہ تھی اسی میں یہ الفاظ بھی ہیں کہ جب آپ اپنا سر اٹھائیں گے تو آپ سے کہا جائے گا کہ اپنا سر اٹھائیے آپ سجدے میں ہوں گے سر اٹھائیے اور مانگی آپ کو دیا جائے گا سفارش کیجیے آپ کی سفارش قبول کی جائے گی تو آپ کہیں گے اے رب میری امتی می، امتی امتی میری امت،, میری امت میری امت تو اللہ فرمائے گا ان جاؤ فخری جمن اب جہنم سے دیکھیں پچھلی والی حدیث میں ذکر تھا کہ وہ لوگ جن پہ حساب نہیں ہے ان کو تو آپ جنت کے دائیں دروازے داخل کر دیجیے بغیر حساب کے جو لوگ جائیں گے یہ بات بھی کہی جائے گی اس سجے سے اٹھنے کے بعد اور یہ بات بھی کہی جائے گی کہ وہ لوگ جو جہنم میں اپنے گنا سے من ایمان جس کے جس کے دل میں ایک جو کے برابر جو, شعیر جو ہوتا ہے اگر ایمان ہے تو اس کو से आप آپ نکال لیجیے اسی طریقے سے آپ فرماتے ہیں کہ میں لوٹ کے جاؤں گا اور اللہ تعالیٰ کی پھر سے وہی تعریفیں کروں گا اور سجدے میں گر جاؤں گا کہ اللہ وہی تعریفیں جو اللہ تعالیٰ آپ کو سکھائے گا اور آپ پھر سجدہ کریں گے لمبا کافی اس کے دیر کے بعد پھر اللہ تعالیٰ آپ سے کہہ یا محمد ارفع سل ارف کہ اٹھائیے اپنا سر مانگیے آپ کی بات سنی جائے گی آپ کو دیا جائے گا سفارش کی جائے آپ کی سفارش قبول کی جائے گی تو آپ کہیں گے عرب امت ہی امت رب میرے امت پر رحم فرما میری امت پر رحم فرما تو اللہ کہے گا کہ جاؤ فخرہ من کیا نا فیقل بھی مصقال و ضبر اور خرد لطن ایمان کے نکال لو جہنم سے ان لوگوں کو جن کے دلوں میں ایک ذرے کے برابر یا ایک رائی کے دانے کے برابر ایمان ہو ان کو بھی نکال لو پھر اسی طریقے سے آپ نے فرمایا کہ ان کو نکالنے کے بعد میں پھر سے جاؤں گا ارش کے سردے میں اور پھر سے میں سرجے میں گر جاؤں گا اور پھر وہی بیان کروں گا اللہ تعالیٰ پھر کہے گا کہ سر اٹھاؤ سفارش کرو آپ کہیں گے پھر کہ میری امت پر ہے فرما امتی امتی تو اللہ کہے گا کہ جاؤ نکالو جہنم سے اس بندے کو بھی جس کے دل کے اندر ادنا ادنا ادنا احبت خردل من ایمان جس کے دل کے اندر ادنا سے ادنا ہلکے سے ہلکا باریک سے باریک باریکل کے حصے کے برابر بھی ایمان ہو تو اس کو آپ جہنم سے نکال لو تو آپ دیکھیں کہ اس روایت سے ثابت ہوتا ہے کہ ان لوگوں کو جو اہل توفید ہوں گے ان لوگوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی دعا سے جہنم سے نکلوائیں گے اسی طریقے سے آپ کے ساتھ ساتھ مومنین بھی اہل ایمان بھی ان لوگوں کے لیے سفارش کریں گے حدیث میں آتا ہے بخاری کی روایت ہے کہ جب مومنین جو جنتی ہیں جن کو ڈائریکٹ جو شروع میں چاہے وہ حساب کتاب کے بعد جنت میں جائیں یا باہر حساب کے جنت میں جائیں جب یہ لوگ جنت میں چلے جائیں گے حت من النار جب وہ لوگ جہنم سے خلاصی پا جائیں گے نجات پا جائیں گے تو کہیں گے اور جنت میں چلے جائیں گے کہیں گے اے رب یا رب ربنا اے رب ہا اخواننا یہ ہمارے بھائی ہیں جو جہنم میں جا چکے ہیں اہل توحید کان و سب ہمارے ساتھ روزہ رکھتے تھے وہ یو و یحجون سلاد بھی پڑھتے تھے اور حج بھی کرتے تھے انہوں نے سارے ظاہری اعمال کیے ہیں اے اللہ ان پر رہے فرمادے انہیں نکالے آپ دیکھیں غور کریں تھوڑا ایسے بھی لوگ ہوں گے جو سوم و سلاد اور حج کے پابند ہوں گے پہلے توحید ہوں گے اس کے باوجود بھی جہنم میں جائیں گے پتا نہیں وہ کون سے گناہ ہوں گے ان کے پاس ان کے اور ان کے رب کے درمیان یا ان کے اور مخلوق کے درمیان جیسے کہ ایک میں آتا آپ نے پوچھا منی مفلس مفلس کون ہے صاحب اللہ جس کے پاس مدینہ ہو وہ مفلس ہے آپ نے کہا نہیں مفلس وہ ہے جو بندہ آئے گا تو اس کے پاس پہاڑ برابر سونگ اور, اور نیکیوں اور حج زکاط اور ساری چیزوں کے اعمال کے پہاڑ برابر ذخیرے ہوں گے لیکن جب وہ آئے گا وقت شٹا نہ وہ ذرا بہاجا وہ آزہ مالا کہ اس کو مارا تھا اس کو گالی دی تھی اس کا مال چھینا تھا یعنی حقوق و نباد میں وہ بندہ بہت زیادہ گنہگار تھا تو اس لیے ہو سکتا ہے یہ لوگ اس طرح کے رہے ہوں کہ مواحد تھے عبادت گزار سوم و صلات کے پابند تھے لہذا اس بات کو یہاں پہ دھیان دینا چاہیے کہ کوئی انسان یہ نہ سوچے کہ میں نماز پڑھتا ہوں میں روزے رکھتا ہوں میں حجی بھی میں نے کر لیا عمرہ بھی کرتا رہتا ہوں میں تو نیک پارسا ہوں تو میں تو انشاءاللہ جنت میں جاؤں گا لیکن اس کے اپنے تصرف میں اپنے بھائی کا مال ہڑپ لیا ہے اس نے زمین جائیداد ہڑپ لی ہے یا وہ زبان کا اتنا خواہش اور متفحش ہے کہ اس کی زبان کس شر سے لوگ محفوظ نہیں ہے لوگ اس, اس, اس لوگوں پر وہ ظلم کرتا ہے زبان سے لوگوں کو اپنی زبان سے تکلیف دیتا ہے یا کسی پہ کسی پہ بھی ہاتھ اٹھا دیتا ہے اور جو چاہتا ہے غنڈا گردی کرتا ہے تو ان کو یہ نہ سوچے کہ میں سوم و کا پابند ہوں تو میں جنت میں, میں جاؤں گا وہ اپنے وہ اس, اس چیز سے ہوش میں آئے کیونکہ دیکھیں آپ مومنین جو سفارش کر رہے ہیں اللہ کو ان کے نیک عملوں کا واسطہ دے رہے ہیں کہ اللہ یہ تو نیک عمل کیا کرتے تھے ہمارے ساتھ لہذا اس چیز سے ہمیں یہاں پہ تمبی حاصل کرنی چاہیے اپنے آپ رک کے ٹھہر کے سوچنا چاہیے اللہ تعالی ہمارے سلوک کی تعدیل فرمائے تو ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ تعالی فرمائے گا کہ اخرجو من عرفتوں. نکال لو جنہیں تم جانتے ہو اسے نکال لو یعنی جو بندہ جو جو مومنین مومنوں میں سے جو جو سفارش کریں گے وہ کہیں گے ٹھیک ہے تم جس جس کو جانتے ہو کہ آپ کے ساتھ تھے اور نماز روزہ کیا کرتے تھے جو جانب میں جا چکے ہیں ان کو نکال لو اس طرح سے فیغ فیوخ رجو تو بہت ساری مخلوق کو وہ لوگ اس میں سے نکالیں گے تو اس طرح سے بہت سارے لوگ پھر بار بار پھر کہیں گے نکالو تو اللہ کہے گا کہ پھر سے وہ دعا کریں گے اللہ اور لوگ ہیں نکال دیں کیونکہ اس میں یہ ہوگا کہ جن کو تم جانتے ہو نکالو ہو سکتا ہے پھر وہ لوگ جن کو وہ جانتے نہیں لیکن وہ ان کے بارے میں یہ وہ پتا ہوگا کہ یہ سارے کے سارے مواحدین جو کیونکہ مواحدین کی آگ الگ ہے مواحدین کی پہلے ایمان اور, اور اور مسلمانوں کی مومنوں کی ان کو مومن نہیں کہا جائے گا وہ مسلمان کہا جائے گا ان کو مسلمانوں کی آگ جو اپنے گناہوں کے سبب جہنم میں جائیں گے ان کی آگ الگ ہے یا وہ, وہ جہنم کا حصہ اور پورشن الگ ہے یا سمجھ لیجیے وہ جہنم کا وہ کیمپ الگ ہے جو وہ اس, اس کیمپ سے اور اس جگہ سے الگ ہے جس جگہ پہ کفار کو آزاد دیا جائے گا بات ائی اسی طریقے سے منافقین کا درجہ الگ ہے یا جگہ الگ ہے جہنم میں آزاد دینے کی تو یہ لوگ ظاہر سی بات ہے وہ جگہ سے پہچان لیں گے کہ یہ مومنین ہیں چاہے وہ ان کو شخصی طور پر نہ جانتے ہوں تو پھر سے کہیں کہ اللہ ان کو نکال دے یہ اہل ایمان تھے تو اللہ کہے گا کہ ٹھیک ہے نکالو اس بندے کو فی من ہو تم جس کے دل کے اندر ایک دینار کے برابر خیر پاؤ اسے نکال لو پھر ایک اور پھر سے کہیں گے کہیں گے کہ اگر درہم کے برابر یا خردل کے برابر یا رائی کے دانے کے یا شعیر کے برابر مختلف چیزوں میں چھوٹی چھوٹی چیز کا ذکر آئے گا یا زردے کے برابر بھی ایمان پاؤ تو نکال لو اور وہ سب نکال لیں گے اور اب مسئلہ یہ آتا ہے کہ انہوں نے پتہ کیسے لگا کہ اس کے دل کے اندر ایک دینار کے برابر ایمان ہے تو اب اس کی دو شکلیں ہیں دو میں سے ایک شکل ہے یا تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کے بارے میں کوئی ایسی علامت ظاہر کرے گا یا انہیں بتا دے گا کہ ہاں فلاں فلاں بندہ ایسا ہے جس کے دل کے اندر دینار کے برابر ایمان ہے یا جس کے دل کے اندر حبت خردل کے برابر ایمان ہے یا جس کے دل میں ذرہ برابر ایمان ہے یا یہ کہ ایسے لوگوں کے متعلق اللہ کا یا تو وہ لوگ خود یعنی کوئی علامت ظاہر ہو رہی ہوگی یا اللہ تعالی کی طرف سے ان کو خبر کر دی جائے گی کیونکہ ظاہر ہے وہ تو دل کے اندر چیز نہیں جانتے جیسے علامت ظاہر ہو رہی ہوگی مثال یہ ہے کہ ان کے ان کے جب وہ جل رہے ہوں جہنم میں تو دل کے اندر وہ نور ایمان کا دکھ رہا ہو وہ روشنی نکل رہی ہو جس سے وہ پہچان لی جائیں کہ ان کے اندر یا یہ یا پھر اس کے علاوہ ایک شکل یہ بھی ہو سکتی ہے یہ سب غیبی چیزیں ہیں اس کے بارے میں کوئی بات ہم آپ سے نہیں کہہ سکتے یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ان کی کیٹیگری ہو کہ یہ والا پورشن ان لوگوں کا ہے جن کے دل کے اندر ایک دانے برابر ایمان ہے اس جگہ پہ وہ لوگ ہیں جن کے دل میں رائی کے دانے برابر ایمان ہے فولہ جگہ پہ وہ لوگ ہیں جن کے دل کے اندر ذرہ برابر ایمان ہے تو اس طرح سے پہچان لے جائیں کوئی بھی شکل ہوگی کر کے وہ لوگ اس طرح سے ان کو نکال لیں گے جہنم سے تو مقصد کہنے کا یہ ہے یہ غور کرنے کی چیز ہے کہ یہ سفارش ان لوگوں کے حق میں ہوگی جو لوگ جہنم میں ڈال دیے جائیں گے اور ان کو پھر جہنم سے نکالا جائے گا چوتھی سفارش یہ ہے کہ ایسے لوگوں کے حق میں سفارش جن کی نیکیاں اور جن کی برائیاں برابر ہو گئی اب جب برابر ہو گئی تو ان کے بارے میں اب کیا ہو جنت میں داخل کیا جائے یا جہنم میں داخل کیا جائے یا, کیا, جائے؟ یا کیا ہو یہ وہ لوگ ہیں جن کو اصاب آراف کہا جاتا ہے یہ لوگ جہنم میں داخل نہیں گے اس لئے کے ان کے پاس ایک نیکی ایک, ایک برائی بھی زیادہ ہوتی تو جہنم میں جانے کے وہ سید تھے کیونکہ نیکی اور برائیاں برابر ہو گئی ہیں تو یہ لوگ اصحاب عراف یعنی آراف نام کی ایک جگہ جنت اور, اور جہنم کے درمیان تو اس جگہ پہ ان کو رکھا جائے گا اور ان کے لیے سفارش کرائی جائے گی کہ اللہ ان کو تو جنت میں داخل کر دے امام ابن حضم رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ میری تمنا ہے کہ کاش اللہ تعالیٰ مجھے اس قسم کے لوگوں میں سے بنا دے کہ جن کی نیکیاں اور برائیاں برابر ہوں کیونکہ برائیاں تو ہر انسان کرتا ہے گناہ کو ہر انسان کرتا ہے تو کم سے کم اللہ ہمیں اس میں سے بنا دے کہ جن میں جن کی نیکیاں اور برائیاں برابر ہوں تو جہنم میں جانے سے بچ جائیں چاہے کچھ وقت کے لیے جنت میں جانے سے روک دی جائیں لیکن جہنم میں جانے سے اللہ تعالیٰ تمام لوگوں کو بچا دے تو یہ لوگ اساب آراف ہیں ان کے بارے میں قرآن کے اندر بھی آراف کا ذکر سورہ آراف میں اور احادیث میں بھی ہے کہ یہ لوگ جو ہے اصحاب الاعراف یدخونون الجنہ بے شفاعت محمد صلی اللہ علیہ وسلم حید ابن عباس کی ربائی طورانی میں کہ اصحاب اعراف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش سے جنت میں داخل کر جائیں گے اور چونکہ ان کی نیکیاں اور برائیاں برابر تھیں اسی لئے ان کو کچھ وقت کے لئے جنت میں جانے سے روح دیا جائے گا ایک سفارش ایک اور قسم ہے جو بڑی ہی عظیم الشان ہے وہ یہ کہ कुछ लोग ऐसे होंगे कि जिनको उनके गुनाहों की वजह से अल्लाह ताला ने यह फैसला हो गया कि ये जहन्नम में डाले जाएंगे अभी जहन्नम में डाले नहीं गए तैयार हैं इनको डाले ले जाने के लिए इनके लिए सिफारिश करेंगे अल्लाह के नबी वम के अल्लाह इनको जहन्नम में ना डालें इनको जहन्नम में قومن دخول النار اللہ خدوہ ایسے لوگ جو جہنم میں داخل ہونے کے حقدار قرار دے دیے گئے کہ ان کے پاس گناہ زیادہ تھے اور ان گناہوں کی وجہ سے ان کو اس بات کا حقدار کر دیا گیا کہ اب تمہارا ٹھکانا جہنم ہے اللہ کے نبی وسلم ایسے لوگوں کے لیے بھی سفارش کریں گے کہ اللہ تعالیٰ ان کو جہنم میں نہ ڈالے اب یہ ضروری نہیں کہ سارے لوگوں کے حق میں سفارش قبول ہو جائے بات وہی ہے کہ جن کے پر لیے اللہ راضی ہوگا سفارش قبول کرنے کے حق میں ان کے لیے سفارش قبول کرے گا اور کیا میں جن کے لیے راضی نہیں ہوگا ان کے لیے اللہ تعالیٰ سفارش قبول نہیں کرے گا بعض اہل علم ہیں جو اس سفارش کو کہتے ہیں کہ نہیں اس کی کوئی دلیل نہیں ہے بلکہ سفارش اصل ان اہل جہنم کے لیے ہے جو جہنم میں داخل کر دیے گئے ہیں لیکن وہ اہل جہنم جو جہنم میں ابھی داخل نہیں کیے گئے تو جہنم میں داخل ہونے سے پہلے ہی ان کو نکاح جہنم میں داخل ہونے نہ دیا جائے ایسی کوئی دلیل نہیں ہے جیسے مثلاً ابن تیمیہ رحمہ اللہ اور ابن کطیر نوی ابن حدر وغیرہ ان لوگوں نے کہا کہ نہیں اس کی کوئی دلیل نہیں ہے یہ, یہ کوئی سفارت اہل علم نے نقل کر دیا ہے لیکن اس کی کوئی دلیل نہیں ہے لیکن بعض اہل علم کہتے ہیں کہ نہیں اس کی دلیل ہے کیوں ایک تو دلیل نظری دلیل ہے عقلی وہ یہ کہ بھئی سفارش دراصل انبیاء کی یا اہل ایمان کی تقریب کے طور پہ ہے امبیا کی عزت جیسے آپ لوگوں نے خود کہا کہ اللہ والا ان کا ان کی ایک ان کا مقام و مرتبہ بڑھائے گا ان کی ان کی سفارش قبول کر کے تو اب آپ یہ بتائیے کہ ایک بندہ سزا کا مستحق ہے اور اس کے بارے میں سفارش کی جائے کہ اللہ اس کو سزا نہ دے تو یہاں پہ اس بندے کے حق میں سفارش قبول کر لینے سے مقام میں سزادہ بڑھے گا یا اس وقت بڑھے گا کہ نہیں نہیں اس کو جان میں ڈالو سزا دو اس کے بعد نکالیں گے سہرسی بات ہے کہ تقریب کا تقاضا تو یہ ہے کہ سب سے بڑی تقریب اس وقت ہے کہ سزا کا مستحق قرار دینے کے باوجود اس کو سزا نہ دی جائے اس کی سفارش کی وجہ سے تو ایک تو یہ آپ دلیل ہے اور یہ بالکل صحیح ہے اپنی جگہ پہ اور اس کے علاوہ بھی بعض لوگوں کہ بعض علماء نے ایک دلیل اور نکالی ہے وہ یہ کہ اللہ نے سرمایہ کہ من امتی یہ جو روایت ہے صحیح روایت ہے کہ میری شفاعت اہل قبائر کے لیے ہے قیامت کے دن میری امت میں سے تو اب اہل قبائر یہ لفظ عام ہے یہ لوگ بھی اہل قبائر ہیں جو جنت جو جہنم کے موسیق ہو چکے ہیں اور ابھی داخل نہیں کیے گئے اور وہ بھی اہل قبائر ہیں جو جہنم میں ڈال دیے گئے ہیں لہذا جہنم میں داخل کرنے سے پہلے ہی یہ اہل قبائر ہیں کیونکہ مسیق ہو چکے ہیں جہنم کے اور داخل کیے جانے کے بعد بھی اہل قبائر ہی ہیں جن کو داخل کر دیا گیا ہے تو جب دونوں اہل قبائر ہیں اور اللہ کے نام ہے کہ میں اہل قبائر کے لیے سفارش کروں گا تو اس طرح سے اس عموم کے لفظ سے یہ دلیل لی جاتی ہے ان باد علما نے کہا ہے کہ اس سے ہم دلیل لے سکتے ہیں کہ ان لوگوں کے لیے بھی سفارش آپ کریں گے اور انشاءاللہ شاء یہ, سف... یہ بات صحیح ہے اور اللہ کے نبی وسلم ایسے لوگوں کے ہاتھ میں سفارش کریں گے تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کے اگر بدنصیبی سے ہم میں سے کوئی ہم لوگ اگر اس میں آ جائیں تو اللہ اللہ کے نبی کی سفارش قبول کر کے ہمیں اس سے اللہ تعالیٰ بچا لے تو یہ سفارشیں اہل کبائر کے بارے میں یہ لمبی بحث علماء نے اس میں کی ہیں دلیلیں دی ہیں تو یہ دلیل بہت قوی اور بہت ہی موزوں لگتی ہے کہ ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ کے نبی وسلم سفارش کریں گے تو یہ قسمیں ہیں سفارش کی جو قیامت کے دن ہوں گی آپ نے دیکھ لیا کہ قیامت کے دن سفارش کرنے کے لیے اہل ایمان کو اہل توحید کو جب عذاب ہونے کا وقت آئے گا یا ان کو عذاب کے لیے ڈال دیا جائے گا تب ان کے لیے سفارش ہوگی یہاں کیا آپ نے محسوس کیا ان نصوص میں کہ کیا کوئی صاحب ایمان یا صاحب توحید گنہگار بندہ بھاگا بھاگا پھر رہا ہو اور کہہ رہا ہو کہ اللہ کے نبی اے خلا میرے لیے سفارش کر دو ایسا کہیں نہیں ہے بلکہ سارے کے سارے لوگ اللہ تعالی کے حکم کے کتابیں ہیں اور جو فیصلہ ہو رہا ہے اس فیصلے کے مطابق ان کو آگے بڑھایا جا رہا ہے آگے بھی جہاں بھی جا رہے ہیں چاہے وہ ان کو جہنم میں لے جانے کے لیے تیار کیا جا رہا ہو یا جہنم میں ڈال دیا گیا ہو یا جنت میں جانے کے لیے وہ لوگ جنت کے دروازے پہ کھڑے ہوں یہ ساری کی ساری سفارشیں انبیاء کر رہے ہیں یا مومن کر رہے ہیں کم جب ان لوگوں کے حق میں فیصلے ہو گئے مراد یہ ہے کہ یہاں شافر شافر سفارش کر رہا ہے امبیا سفارش کر رہے ہیں اور انبیاء بڑے بڑے انبیاء بھی کچھ وقت ایسے گزر رہے ہیں جن میں انبیاء کو نہیں ہو رہی ہے اور اللہ کے نبی بھی جا کر کے سجدے میں گر جاتے ہیں اور اس وقت سر اٹھاتے ہیں جب آپ کو کہا جاتا ہے تو اللہ کے نبی یا بعض مومنین کے, کے علاوہ کہیں بھی آپ کو یہ نہیں سکے گا کہ کوئی بھی بندہ اپنی مرضی سے چاہے تو سفارش کر لے یا کوئی بندہ کہے کہ میں فلاں کے ساتھ رہوں گا میری سفارش کر دو لہٰذا یہ نصوص ہے شریعت کے جن نسوس نے شریعت سے ہی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ قیامت کے دن کیا ہوگا آپ دیکھ لیں کہ اسلام کے اندر ہی اسلامی شریعت میں ہی قیامت کی تفاصیل اتنی زیادہ ڈیٹیلز اتنی زیادہ ہیں ورنہ کسی مذہب کے اندر قیامت کی تفاصیل اتنی زیادہ نہیں ہے بلکہ بہت سارے مذاہب تو ایسے ہیں کہ وہ آسمانی ہونے کے باوجود بھی تحریف ہو جانے کی وجہ سے ان کا قیامت کا تصور ہی خراب ہو گیا ہے اور مسخ ہو گیا اور بگڑ گیا ہے لیکن اللہ کے نبے وسلم نے اور اللہ تعالی نے ہماری شریعت میں قیامت کی اتنی تفاصیل بتلائی ہے کہ ہم کو پورا یقین اور پورا سکون ہو جاتا ہے کہ قیامت میں کیا ہوگا اور کیسے ہوگا تو یہ اللہ تعالی نے اپنے بندوں پر رحمت کرتے ہوئے یہ کیا ہے قیامت کے ان نصوص کی روشنی میں شریعت میں کوئی بھی نص اور کوئی بھی دلیل ایسی نہیں ہے جس دلیل سے ہمارے یہاں کے آج کے جخال کے لیے کوئی راستہ کھلے جو جخال اپنی مرضی سے سفاہت کے اپنے دعوے کرتے ہیں یا سفارش کے لیے لوگوں کو وعدے کرتے ہیں یا کو جھوٹی امید دلاتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی شر سے امت کو بچائے تو سفارش کرنے والوں میں انبیاء کا ذکر ہے کہ انبیاء بھی کریں گے اور مومنین بھی کریں گے اور ولی جو ہیں وہ مومنین ہی ہیں اصل میں کہ اہلِ ایمان ہی اللہ کے ولی ہیں تو یہ لوگ جب جہنم سے نجات پادائیں گے اس کے بعد سفارش کریں گے اور وہ بھی ان کے حق میں جو جہنم میں جا چکے ہیں اب آپ بتائیے اگر مان لیجیے کہ کوئی دنیا کے اندر ایسا ولی ہو جو واقعی معنی میں اللہ کا بندہ نیک تھا چاہے وہ نبی ہو یا کوئی کوئی ولی ہو کوئی بڑا عالم رہا ہو عابد رہا ہو زاہد رہا ہو اور حقیقت میں وہ سچا کتاب اس میں متب ولی رہا ہو لیکن ہم اگر یوں ہی اس کے بارے میں یہ اعتقاد رکھنے بیٹھ جائیں کہ یہ ہماری سفارش کر دے گا تو ولیوں اور مومنوں کو تو سفارش کرنے کا موقع تب ملے گا جب وہ خود علاق پا جائیں گے اور کے ہاتھ میں کریں تو, تو پھر ایسے سفارش سے کیا فائدہ کہ انسان جہانگ میں جا چکا ہو اس کے بعد اس کی سفارش کی جائے لہذا ایسے لوگوں کے لیے کوئی دلیل اور کوئی گنجائش نہیں ہے جو ان لوگوں نے اپنا اپنا کاروبار اور اپنی دکانیں کھول رکھی ہیں سفارش کے نام سے لوگوں کو گمراہ کیا ہوا ہے اللہ تعالیٰ ان کی ان کی حضر سے لوگوں کو بچائے تو ایک حدیث حدیث خودسی میں ایک حدیث آتی ہے حدیث میں سراحت ہے اللہ تعالیٰ فرمائے گا آخر میں کہ نبیوں نے سفارش کر لی شف البین و شفا الم شفاقہ کہ جب سارے انبیاء سارے مومنین اور سارے فرشتے فرشتے بھی سفارش کریں گے تو فرشتے کا سفارش کر چکے ہوں گے سب لوگ تو پھر پھر بھی کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو جہنم میں ہوں گے اور جن کو ان لوگوں کے مطابق ان لوگوں کے مطابق اس, اس سفارش میں اس کیٹیگری میں نہیں آ چکے ہوں گے اور وہ جہنم میں بچے ہوئے ہوں گے لیکن وہ اہل توحید ہوں گے تو اللہ نے فرماتا کہ باقی اب اللہ تعالیٰ بچا ہے جو اب اللہ تعالیٰ خود سے رحم کرے گا بغیر کسی سفارش کرنے والے کی سفارش کے اور اللہ تعالیٰ پھر جہنم سے اپنے ان لوگوں کو نکالے گا جو اہل ایمان ہوں گے لیکن ان لوگوں کی کسی بھی سفارش کے تحت نہیں آئے ہوں گے تو یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ خود سے بھی کچھ لوگوں پر رحم کر کے جاندن سے نکالے گا یہ بھی ایک طرح کی سفارش ہے لیکن کوئی سفارش نہیں کہا جائے گا تو اب یہ سفارش کے مسائل تھے اس میں سفارش کے متعلق کچھ ایسی بھی چیزیں ہیں میں یہاں پر ذکر کرنا چاہوں گا کہ کچھ چیزوں کے بارے میں احادیث آتی ہیں کچھ کچھ باتوں کے بارے میں کچھ مسائل کے بارے میں کچھ جگہوں کے بارے میں کہ جن کے بارے میں تصور کہتا ہے کہ فلاں چیز میں اگر ایسا کریں تو سفارش ہوگی تو کچھ سفارشیں ثابت نہیں ہیں اچھا کچھ سفارشیں ہم نے یہاں نوٹ کی ہیں اس کتاب کے اپنے مذکرے کے اندر کہ بعض اعمال بھی سفارش کریں گے جیسے قرآن کریم سفارش کرے گا اور کیا کیا چیز سفارش کرے گی سونگ کرے گا اور اذکار کے ذریعے اسی طریقے سے ایک چیز اور بھی ہے مومنین میں بھی کیٹیگری ہوگی مومنین میں اہل ایمان میں کچھ جو اللہ کے نیک صالحین ہوں گے وہ بھی سفارش کریں گے اور اہل ایمان میں جو شہدا ہیں شہید بھی سفارش کرے گا شہید کے بارے میں آتا ہے کہ وہ اپنے گھر والوں کے بارے میں کتنے لوگوں کے بعد سفارش کرے گا ستر لوگوں کے بارے میں کا حدیث صحیح ہے. اسی طریقے سے بچے, بچے اللہ نے ان کے, مومنوں کے بچے جو ہیں دا الجنہ ہیں جنت کے دا کہتے ہیں کہ چھوٹے چھوٹے ایک چھوٹے سے کیڑے وہ کہتے ہیں دع... دع... دع... دع... دع... دع... دع... دع... تو اس کا ترجمہ ہم اردو میں کہہ سکتے ہیں کہ چھوٹے چھوٹے چوزے ہیں ایک سے جنت کے جنت کے چوزے ہیں مومنوں کے بچے تو فرماتے اللہ کے فرماتے ہیں کہ ولازال و عہد یا خود ہے کہ ان میں سے ایک ان کا جو بچہ کسی کا مر گیا ہوگا بچپنے میں تو بچہ اپنے والدین کا کپڑے کو پکڑ لے گا یا اس کے ہاتھ کو پکڑ لے گا ولاسلہ جن اور یہاں تک کہ وہ اس کو کر کے کھینچ کر کے اللہ تعالیٰ سے کہے گا کہ اللہ اس کو میرے باپ کو جناب داخل کر دے تو وہ لے کے جائے گا ظاہر سی بات ہے کہ یہ بھی یہاں بھی وہ شرط لاگو ہوگی کہ اس میں اللہ تعالیٰ کی رضا چاہیے اور یہ اس کا باپ جو ہے ایسا نہ ہو کہ کسی وقت میں جا کر کے مرتب ہو گیا ہو یا کہ کیا نام ایمان بنا رہا ہوں مومن ہونا ہے صاحب تو بھی دا ضروری ہے تو پھر یہ ہے کہ بچوں کی سفارش اللہ تعالیٰ قبول کرے گا تو یہ کچھ چیزیں سفارشیں ثابت ہے لیکن کچھ سفارشیں ایسی ہیں جو ہمارے یہاں امت کے اندر ان کے بارے میں بہت سی باتیں مشہور ہیں لیکن وہ سفارشیں ثابت نہیں ہیں ان کی مثالیں میں نے کچھ لی ہیں مثلاً کچھ لوگ یہ اعتقاد رکھتے ہیں کہ جس نے بھی اللہ کے نبی صلاح اللہ کی قبر کی زیارت کی اس کے لیے سفارش بعض روایتوں میں حلق لہو شفاعتی بعض روایتوں میں وجبت لہو شفاعتی ٹھیک ہے یا منظار قبری اوزارانی کن تو لہو شفیان اس طرح کی روایتیں یہ سب یہ ان میں سے کوئی بھی روایت صحیح نہیں اکثر روایت موضوع ہیں ان میں فرماتے ہیں کہ زیارت قبر شریف کے متعلق جتنی بھی روایتیں ہیں اللہ علیہ وسلم کی قبر کی زیارت کی فضائل میں چاہے وہ شفاعت کی فضیلت ہو یا کوئی بھی فضیلت بیان کی گئی ہو کوئی بھی روایت صحیح نہیں ہے بلکہ یہ میں سے اکثر موضوع اور من گھڑت روایتیں ہیں تو یہ شفاعت اس کی کوئی حیثیت حقیقت نہیں ہے مدینہ جو. وہ حدیث بھی صحیح نہیں ہے وہ حدیث ضعیف ہے وہ حدیث بھی صحیح نہیں ہے اسی طریقے سے ایک ایک روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن اپنے رشتہ داروں میں اقرب اور فل اقرب کی سفارش کریں گے کہ جو سب سے قریبی آپ کا رشتہ دار ہوگا آپ کے اہل بیت میں سے ہوگا پہلے اس کی سفارش کریں گے حنیز محتا مثلا ایک موزوں روایت ہے کہ سب سے پہلے میں جس کی اپنی امت میں سے جس کی سفارش کروں گا وہ میرے اہل بیت ہیں میرے گھر والے ہیں سمن اقرب پھر ان کے بعد جو سب سے قریبی ہوگا پھر ان کے بعد جو سب سے قریبی ہوگا پھر انصار کی سفارش کروں گا پھر میں سمن اہل یمن پھر اہل یمن میں سے جو لوگ مسلمان ایمان لائے ان کی سفارش کروں گا پھر سائر العرب پھر سارے عربوں کی سفارش کروں گا ثمہ سائر پھر سارے اجمیوں کی سفارش کروں گا یمن اشقر اولن افضل اور جس کی سفارش میں پہلے کروں گا وہ افضل ہوگا آپ دیکھیں کیا اس روایت پر جو ہے پہلی چیز تو یہ ہے کہ وہ وہی بات کے تعصب دکھ رہا اور اس روایت میں ایک طرح میں جاتی ہے کہ سب سے پہلے میں اپنی امت میں جن لوگوں کی سفارش پھر سما اہل مکہ سما اہل الطائف اس طرح سے شہروں کا ذکر ہے ایسی روایت بھی کوئی صحیح نہیں ہے بلکہ یہ جو ہے ضعیف روایت ہے مجاہل مجاہل راضیوں کے ذریعے یہ روایت آئی ہوئی ہے اسی طریقے سے ایک روایت میں آتا کہ میں سفارش کروں گا اس زمین کے روئے زمین پہ پائے جانے والے شجر مدر پتھر اور درختوں سے بھی زیادہ تعداد میں لوگوں کی میں سفارش کروں گا ایک روایت اس طرح کی ہے تو یہ روایت بھی صحیح نہیں ہے مسن احمد اور خطیب اقرادی کی روایت ہے کہ جو ہے کہ امنی ارج او عمر قیام ادما اخترا آم، آم، آم آم عارم عارم کہ میں سفارش کروں گا قیامت کے دن اس زمین پہ پائے جانے والے درختوں کی تعداد کے برابر لوگوں کی یا پائے جانے والے پتھروں اور، اور مٹی کے ڈھیلوں کے برابر پائے جانے والے تعداد کے برابر لوگوں کی یہ سب روایتیں صحیح نہیں ہے اسی طریقے سے بات ایک روایت ہے کہ من ماتا فی عہد ایک روایت ہے منماتا فی عہدی یعنی کوئی بندہ ہر مہین میں سے کسی بھی ایک شہر میں مر جائے تو اس کے لیے میری شفاعت حلال ہو گئی تو یہ روایت بھی صحیح نہیں ہے حالانکہ اہل مدینہ کے لیے مدینہ میں رہنے کے لیے مدینہ میں رہن رہنے والے لوگوں کے لیے مدینہ کی رہائش پہ صبر کرنے والے لوگوں کے لیے صرف شفات اللہ نبی کریں گے یہ روایت صحیح ہے لیکن یہ روایت ان لفظوں میں صحیح نہیں کہ جو بندہ ہر میں سے کہیں بھی مر جائے اس کے لیے میں سفارش کروں گا دونوں میں فرق ہے دونوں میں فرق ہے وہ روایت ہے کہ مدینہ میں جو بندہ رہے مدینے کی سختی کو برداشت کرے اس پہ صبر کرے اور وہیں پر زندگی گزارے اور مر جائے تو اس کے لیے سفارش کروں گا میں اور ایک ہے کہ جو, جو بندہ ہر میں سے کہیں بھی مر جائے اس کے لیے سفارش کروں گا چاہے مکے میں یا مدینے میں تو یہ والی روایت صحیح نہیں ہے اسی طریقے سے آپ نے ایک اور روایت بعض لوگ کہتے ہیں کہ جو دو لوگ آپس میں جیسے <تصف> دیکھیں اصل میں مدینہ کی سختی تو ظاہر سی بات ہے کہ جس زمانے میں اللہ کے نبی وسلم ہجرت کے مدینہ آئے تو مدینہ کی آب و ہوا بہت سخت تھی مدینہ کی آب و ہوا میں وہاں وبا پائی جاتی تھی ایک وہاں کا علاقہ ایسا تھا کہ وہ مطلب وہ صحیح طور پہ مطلب میڈیکلی صحیح نہیں تھا وہاں پہ بخار اور کچھ اس طرح کے مسائل تھے اور بلکہ بعض لوگ وہاں مدینے میں آ کے بیماری بھی ہو جایا کرتے تھے تو اللہ کے دعا کی کہ اللہ اس مدینے کی بیماری کو تو جوفہ تک پہنچا دے یہاں سے ہٹا دے تو اللہ تعالیٰ نے قبول بھی کی صحابہ اکرم آئے بیمار ہو گئے اوبکول بیمار ہوئے بلال رضول بیمار ہوئے اور دعا کرتے تھے مکے کا نام لے لے کے رویا کرتے تھے تو پھر اللہ آپ نے دعا کیا اللہ کی سرزمین کو تو اس وبا سے پاک کر دے اور ہمارے دلوں میں مدینے کی محبت ڈال جیسے کہ دل ہمارے دلوں میں مکے کی محبت ہے تو یہ ساری باتیں ہوئی تو پھر بھی آپ نے مدینے کے بارے میں جب یہ باتیں کہیں لیکن پھر بھی مدینے کی آب میں تھوڑی سختی ابھی بھی آج تک موجود ہے وہاں پہ مدینے کی آب میں بلکہ یہ مدینے کی خصوصیت بھی ہے کہ مدینے میں ہر انسان کا دل نہیں لگ سکتا یہ مدینے کی آب ہر کسی کے لیے راس نہیں آتی بعض لوگ ایسے بھی جن کو راس نہیں آتی ہے وہ بیمار ہو جاتی اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ گنگار ہے لیکن بعض لوگوں کو علو بھی راس نہیں آتی ہے تو یہ مدینے کی اس میں اور بلکہ جب ٹھنڈی کا موسم آتا ہے تو مدینے کی ٹھنڈ عجیب و غریب قسم کی ہوتی ہے یعنی آپ کو بجائے لگے گا ٹھنڈ نہیں لیکن وہ ہڈی پہ اثر ہو رہا ہوتا ہے اندر جو ہے تیز بلکہ اہل مدینہ منع کرتے ہیں کہ آپ جو ہے حسل کر کے فوراً فورن مدینہ گھر سے باہر نہ نکلو کیونکہ وہ عجیب سخت ہڈیوں پہ وہ اس کا زور پڑتا ہے اور وہ لوگ بخار میں اور بیماریوں میں ہو جاتے ہیں تو مدینہ کی آب ہوا میں ابھی بھی ابھی بھی ڈس ڈسبیلنس ہے وہ ابھی بھی تو کچھ نہ کچھ اثر رہ گیا ہے اس کا تو یہ اللہ کے مسلم نے کیوں دعا کی اور یا کیوں یہ خوشخبری تھی ایک تو یہ کہ اللہ تعالیٰ نے انعام رکھا اور اس کی خاص وجہ یہ تھی کہ مدینہ کی تعمیر برقرار رہے مدینہ کو آباد کیا جاتا رہے بلکہ آپ نے کہا تھا کہ تفتح الاق ال شام جب شام فتح ہوگا اور عراق فتح ہوگا تو لوگ وہاں جائیں گے اور جا کر کے رہائش افطار کریں گے اور مدینہ کو چھوڑ دیں گے لیکن آپ نے کہا کہ ول مدینہ تو خیر الحم لوکان لیکن مدینہ ان کے لیے بہتر ہے کاش کے وہ اس کو جانتے تو مدینہ کو آباد کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی یہ منشاہ اور یہ مرضی تھی کہ مدینہ غیر سی کے اندر کیا تھا آج بھی کچھ نہیں ہے مدینہ میں سرزمین وہ بالکل کالی جلی ہوئی پتریلی سرزمین بنجر سرزمین اس کے اندر ہے سوائے تھوڑی سی جگہ کہ جہاں پہ کچھ باغات ہیں ان باغوں میں وہ بھی کھجور کے کیشت ہو جاتی ہے تو مدینے میں زمین وہ کسی کام کی نہیں آب و ہوا وہ اچھی نہیں مدینے میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو ترغیب پانے والی ہو اور چونکہ مدینہ کو بسانے کا کام اللہ کے نبی نے کیا مکے کو تو بسایا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اور اللہ کی حید ابراہیم نے دعا بھی کی کہ مکے کے لیے کہ اللہ تعالیٰ یہاں اس کو بسا دے اور یہاں کے لوگوں کو تو جو ہے روزی نصیب کر پھل پھل فروٹ کے ذریعے اور بہت ساری چیزوں کے ذریعے تو یہ چیز تو تو لیکن مدینے کو اللہ کے نبی نے بسایا تو جب آپ نے بسایا مدینے کو تو یہ آپ ہی کا کام تھا کہ آپ مدینہ کی رہائش کو برقرار رکھنے کے لیے لوگوں کو ترغیب دلائیں اور لوگوں کو اس کا اجر اسی لیے مدینے کے لیے سفارش کے خاص خصوصیت آئی کیونکہ اگر مدینے کو چھوڑ کے لوگ بھاگ جائیں ظہر سی بات ہے کہ عراق کی سرزمین سرخیز سرزمین ہے شام کی سرزمین اور کی سرزمین یہ بالکل ہریالی ہمارے ملکوں کی طرح سرزمین ہے جہاں پہ نہریں بہ رہی ہیں جہاں کی مٹی سونا ہے جہاں پہ ہر ہر طرح کی مطلب اچھی آب و ہوا ہے اچھا موسم ہے درختوں اور اور, اور, اور, اور, اور سبزیوں اور, اور, اور دانوں کو اگانے کے لئے اچھا مواقع ہیں تو ایسے لوگ ایسی جمہورت پر ہر انسان جانا پسند کرے گا جب سب چل جائیں گے تو مدینہ دیران ہو جائے گا تو اسی لئے اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کے بارے میں ایسی یہ باتیں کہیں کہ جو بندہ مدینہ میں رہے کے سبر کرے گا تو واقعی معنی میں لالچ سارے لوگ جا رہے ہیں حضرت کر کے سرزمین عراق میں جہاں پہ جا کے قصور اور محل بنا رہے ہیں اور کاشتکاری کر رہے ہیں اور ایک بیچارہ بندہ صرف اس لیے رک رہا ہے کہ وہ اللہ کے نبی کا شہر ہے اور اس کو وہاں کوئی بینیفٹ نہیں ہے تو ظاہر سی بات یہ ایمان کا تقاضا ہی ہے جو انسان کو وہاں روکے گا تو اسی لیے اللہ کے وسلم نے اس کو خوشخبری دی اور یہ خاص خصوصت مدینے کے لیے قرار دی گئی اللہ کے حکم سے اس کا تو کوئی ذکر نہیں ہے کہ ایسی کوئی روایت نہیں کہ انسان مدینے موت کی تمنا کرے ویسے تو موضوع تمنا کرنا عموماً صحیح نہیں ہے لیکن یہ ہے کہ انسان اپنے لیے مدینہ میں اگر کسی کو رہائش کا موقع ملے تو وہ رہے اور اللہ تعالیٰ سے اس چیز کی دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ مدینہ کے کی فضیت اس کو نصیب فرمائے تو اگر اس کو وفا ہو جاتی وہاں تو اس کو شفات حاصل ہوگی انشاءاللہ وہ ایمان کے اگر رہتا ہے لیکن تمنا کرنے کا ذکر کہیں پر اس طرح کا نہیں ہے یہ اور بات ہے کہ انسان اپنے عمل سے اپنی کوشش سے یہ اس طرح کا کی کوشش کر سکتا ہے کہ وہ مدینے میں جا کے مستقل رہائش اختیار کرنے کا کوئی طریقہ نکالے کہ وہ مستقل اقامت پذیر ہو جائے وہاں یہ الگ بات ہے لیکن تمنا کرنے کی کوئی روایت ہو ایسی میرے ذہن میں کوئی روایت اس طرح کی نہیں ہے <تصفح> <دلوقت> <تصفح> ہاں اب یہ فی الحال یہ حضرت عمر رولانا کا جو قول ہے تو اب یہ ایک طرح سے تمنا یا خواہش ہے لیکن اس کا جو ایک نص کے ذریعے کوئی کتاب و سنت کے نصوص سے یا حدیث سے اس طرح کی کوئی دلیل ملے وہ نہیں ہے یہ ان کی کیا نام ہے ایک تمنا ہے ٹھیک ہے کوئی مسئلہ نہیں ان کی تمنا ہے یہ لیکن اس کی کوئی ویسی دلیل ہو شخصی ان کی تمنا ہے لیکن نص سے کوئی دلیل اس طرح کی نہیں ملتی ہے اب یہ اور بات ہے کہ ان کی عمر کی تمنا ہے تو وہ ان کی کیا میں ایک خاص خاص خاص ان کا وہ ہے یہ خاص عمل ہے یہ ان کا جی فرشتوں کے تعلق سے فرشتوں کے بارے میں ایک مسئلہ ہاں میرے ذہن سے نکل گیا ویسے تفاصیل تو بہت ہے میں ساری تفاصیل میں نہیں جانا چاہتا ایک مسئلہ اہم بہت بڑا بہت پیارا نقطہ ہے امام راضی نے امام راضی الدین راضی نے حالانکہ دیکھیں ہم اما کا احترام کرتے ہیں ان سے علم بھی حاصل کرتے ہیں یہ اور بات ہے کہ بعض ان سے اختلاف کرتے ہیں تو امام راضی نے اپنی تفصیل الطبیر میں ایک بڑا ہی پیارا نقطہ جو ہے نوٹ کیا ہے کہ قیامت کے دن فرشتے سفارش کیوں کریں گے حالانکہ آج بھی فرشتے دعا کرتے ہیں ویستاز منفل عرب کہ جو لوگوں جو زمین پہ مومن اہل ایمان ان کے لیے استفار کرتے ہیں فرشتے آج بھی ابھی بھی لیکن قیامت میں بھی سفارش کریں گے تو حضرت امام راضی رحمت اللہ علیہ نے اپنے تفصیل القبیر میں یا مفاطی الغ جو جس کا نام ہے اس میں یہ نقطہ نوٹ سوال اٹھایا کہ آخر فرشتے سفارش کیوں کریں گے تو اس کا جواب انہوں نے دیا ہے کہ درحقیقت سفارش کر کے وہ ایک طرح سے جو انہوں نے انسان کو حقیر جانا تھا جب اللہ نے کہا کہ انی جافی خلیفہ کارو من آروپی ہے ویسے کہ اللہ کیا تو زمین میں ایسی مخلوق بنائے گا جو وہاں فساد پھیلائے گی اور خون بہائے گی اب آپ دیکھیں ابھی انسان پیدا نہیں ہوا اور فرشتوں نے انسان متعلق اس طرح کی بات کہی تھی اب انہوں نے حالانکہ انسان کو تو وہ جانتے بھی تھے انسان کی طبیعت و مزاج کیا ہوگا لیکن انسان سے پہلے جو مخلوقات سرزمین میں رہ چکی تھیں ان کے نیشت کو دیکھ کر انہوں نے اس بات کو کہا اور اندازہ کیا کہ اے اللہ تو ایسی مخلوق کیوں بنا کیا, کیا کرے گا بنا کے کی, کیوں کہ ایسے لوگ جو فساد پھیلائیں گے تو گویا ایک طرح سے فرشتوں نے انسان کے وجود سے پہلے ہی انسان کو گویا ایک طرح سے تحقیر کر دی یا ان کو ہلکا سمجھ لیا ایک طرح سے انسان کے ساتھ سوئے زن جس کے بدزنی رکھی ہے کہ نہیں اب امام راضی کہتے ہیں کہ اسی بدزنی کا بدلہ دینے کے لیے فرشتوں نے, فرشتے ہمیشہ مومنوں کے لیے دعا بھی کرتے ہیں اور قیامت میں سفارش بھی کریں گے اور اس سے انہوں نے استدال کیا ہے ایک بڑا اچھا خوبصورت مسئلہ کہ اگر کوئی انسان کسی مل, اپ, اپنے بھائی کے ساتھ اگر بدسلوکی کر بیٹھے تو اس کو چاہیے کہ وہ اس کا بدلہ بہتر حسنات کے ذریعے اچھے طریقے اچھے سلوک کے ذریعے دے اگر کبھی آپ کسی کے ساتھ برا سلوک کر بیٹھے بری گستاخی کر بیٹھے کسی کے حق میں تو چاہیے کہ آپ اس کا کفتارا ادا کریں کس طرح سے خالی معافی مانگ کے نہیں بلکہ نیک سلوک کر کے نیک برتاؤ کر کے اور اچھا برتاؤ کر کے ایسا کہا تھا ایسا مسئلہ کچھ نہیں بنے علم کا یہ استعمال ہے علمی, یہ علمی لطیفے کہ ایک اور سفارش ہے جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ مثلاً کچھ لوگ لو, یہ حدیث مشہور ہے کہ وہ دو لوگ جو آپس میں دین کے نام پہ بھائی چارہ کریں جن دینی دینی بھائی چارگی ایک انسان اپنے بندے کو اپنا بھائی بنا لے دینی بھائی تو ایسے لوگوں دونوں کو سفارش اللہ کے نبی کی نصیب ہوگی اس میں آتا ہے کہ ایک روایت بیان کی جاتی ہے انا شفیع الک ال میں شفیع ہوں سفارش کرنے والوں ہر ان دو بندوں کا کے لیے جنہوں نے اللہ کی خاطر اللہ کے راستے میں اللہ کے دین میں انہوں نے آپس میں بھائی چارگی کا رشتہ بنایا من مباحثی الحیح مل قیامہ یعنی چاہے یہ رشتہ میرے مباحث کے وقت مکے میں بنا ہو چاہے یہ رشتہ مدینے میں بنا ہو دو لوگوں کے درمیان یا قیامت تک جب بھی دو لوگ ایسا کریں گے آپس میں سے آپس میں بھائی چارگی کا رشتہ بنائیں گے دین کی خاطر تو میں ان دو لوگوں کے لیے سفارش کروں گا یہ روایت ہے لیکن یہ حقیقت میں ابو محمد نے خلیہ میں نقل کی ہے فرماتے سلسلہ میں کہ موضوع ہے یہ روایت صحیح نہیں ہے حالانکہ اسلامی بھائی چارگی اپنی جگہ ہے ایک مومن دوسرے مومن کا بھائی ہے اور اس سے اس سے محبت کرنی چاہیے اللہ نبی رحمایہ کے علیہ ملاحد محبت النف سے کہ یہ ساری روایتیں موجود ہیں سب کچھ سارے رشتے موجود ہیں ماسلفی طباد میں یہ ساری موجود ہیں کہ سارے مسلمانوں کی مثال ایک, ایک ایک جسم کی طرح ہے کہ اگر ایک انگلی میں بھی چوٹ کانٹا لگ جائے تو پورا جسم بے بےقرار رہتا ہے اسی طریقے سے سارے مومنوں کی مثال ہے تو یہ ساری روایتیں اور ساری فضائل اور ساری چیزیں موجود ہیں لیکن یہ والی بات بے کسی روایت سے ثابت نہیں ہے کہ کہ وہ انسان جو ہے دو لوگ جو اگر آپ بھائی چارہ بناتے ہیں بھائی بھائی بنتے ہیں تو ان کو سفارش ملے گی ایسا کوئی مسئلہ ثابت نہیں ہے روایت موضوع ہے اسی طریقے سے ایک روایت اہل بیت کے بارے میں خصوصی طور پہ ہر علی کے ذریعے روایت کی گئی ہے کہ کہتے ہیں کہ تین طرح کے لوگ ایسے ہیں کہ میں ان کی سفارش کروں اللہ نے سرمایا ایک وہ بندہ جو میری میری میری جو ضروریت اور میرے اہل بیت ہیں ان کے لیے لڑے اپنی تلوار سے دوسروں رو ان کی خاطر لڑے اور دوسرا وہ بندہ جو میرے اہل بیت کی ضرورتوں کو پورا کرے جب انہیں ضرورت محسوس ہو اور تیسرا وہ بندہ جو میرے اہل بیت سے محبت کرے اپنے دل سے اور اپنی لسان سے تو میں ان تینوں لوگوں کے لیے سفارش کروں گا یہ روایت بھی موضوع ہے ابو ظالم مکی نے عمالی میں نقل کیا ہے روایت موضوع ہے تو اس طرح کی اور بھی روایتیں ہیں اور, اور بھی اس طرح کے مسائل ہیں کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ وضع حدیث کا ایک زمانہ گزرا تھا کہ جس وقت لوگوں نے حدیثیں وضع کی اپنے اپنے مذہب کے لیے اپنے اپنے فکر کو تقویت دینے کے لیے ایسے لوگوں نے ایک روایت میں آتا ہے کہ جو ہے من احب بنی فلحب جو مجھ سے محبت کرتا ہے وہ علی سے محبت کرے ٹھیک ومن احب بلی روایت پوری سن لے آپ ومن احب علی فلبا فاطمہ جو علی سے محبت کرے وہ فاطمہ سے محبت کرے یعنی آپ دیکھ رہے ہیں کہ مطلب کیا اللہ کے ایک طرف اللہ کے نبی کی محبت اگر کرتے ہیں تو آپ علی سے کریں ٹھیک علی سے کرتے ہیں تو فاطمہ سے کریں یعنی یہ بھی ترتیب دیکھیں کس طرح خراب جا رہی ہے وہ نحبا فاطم ایسا فل رحیب الحسن و جو فاطمہ سے محبت کرے وہ حسن حسین سے محبت کرے اس میں رکاخت آپ دیکھیں کتنا اندازے بیان ہے اسی کو آپ دیکھ لیں کہ کیا یہ کیا لگنے اس طرح کی بات کہیں گے اس انداز میں کہہ سکتے ہیں آپ نے یہ, یہ ضرور ہے کہ آپ نے صحابہ کی محبت کے لیے صحابہ سے محبت کرنے کے لیے کہا ہے کہ انصاف سے محبت کرنا ایمان کا حصہ ہے معاجرین سے بھی محبت کرنے کے لیے اور سارے صحابہ سے محبت کرنے کے لیے آپ نے شدت نے ہے لیکن یہ طریقہ بیان جو ہے یہ کسی اللہ کے جوابلیم دیے گئے آپ کو آپ تو فصاحت کا مطلب ہوتا ہے کہ میننگ بھی بڑھیا اور الفاظ بھی بڑھیا تو یہ انداز بیان ہی خراب ہے پھر فرمایا اہل جنت ان لوگوں کو کس کس کو علی فاطمہ حسن حسین ان لوگوں کو دیکھنے کے لیے دوڑ پڑیں گے قیامت کے دن محبت ایمان یعنی مطلب دور دور کے جائیں گے ان کو دیکھنے کے لیے ان کی زیارت کے لیے محبتہم ایمان ان کی محبت کرنا ایمان ہے وہ بغز نفاق ان سے بغض کرنا نفاق ہے من, احدا من اہل بیتی اور جس نے بھی میرے اہل بیت میں سے کسی سے بغض کیا فقد حور ما شفاعتی تو وہ میری شفاعت سے محروم ہو گیا تو یہ جو روایت ہے دراصل فی جاتی ہی یہ روایت ابن عدی نے کامل میں نقل کی اور کاغے موضوع ہے تو اصل مسئلہ ہم جو یہاں کلام کر رہے ہیں اس روایت یا اس بات کو اس انداز میں جو پیش کیا گیا ہے اور اس انداز کے مطابق آخر میں کہا گیا کہ سفارش سفارش سے محروم ہو جائے گا اس اس روایت کو ضعیف قرار دیا جا رہا ہے کیونکہ وہ ضعیف ہے ورنہ کی جاتی صحابہ کی محبت ہمارے ہمارے ایمان کا اور اہل اہل اہل سنت والجماعت کے اعتقاد کا حصہ ہے اور اس صحابہ کی محبت میں سارے صحابہ اور علی بھی داخل ہیں اور فاطمہ حسن حسین بھی داخل ہیں اور بلا شبہ ان کی محبت ایمان والا ہی ان سے محبت کرتا ہے اور بلا شبہ ان سے بغض ایک, ایک منافق ہی رکھے گا بغض. حالانکہ اہل بیت سے اہل سنر وال کبھی بخز نہیں رکھتے ہیں جبکہ یہ شیعہ اور رافضہ اہل بیت سے بکز رکھتے ہیں اہل بیت سے بکز رکھتے ہیں یہ لوگ کیونکہ اہل بیت میں سارے لوگوں کو یہ اہل بیت نہیں کہتے انہوں نے تو صرف حضرت علی فاطمہ حسن اور حسین اور پھر حسین علی اللہ کی ضروریت بس اور اس ضروریت میں تھے بارہ امام جن میں سے حسن حسین علی تین امام یہ ہو گئے اور اس کے بعد نو باقی حضرت حسن کی اولاد کو انہوں نے اہل بیت میں اور اماموں نے شامی نہیں کیا ہے اور ان لوگوں نے کیا نام ہے اللہ کے نبی وسلم کی ان حید اور فاطمہ کے علاوہ جو دوسرے دوسرے لوگ ہیں اسی خاندان سے یا اللہ کے نبی وسلم کی جو بیویاں ہیں ان کو شامل نہیں کیا ان لوگوں نے تو یہ سب یہ لوگ بلکہ حضرت علی کے ساتھ بھی ان لوگوں نے سخت سخت قسم کے اس طرح کی باتیں کہی ہوئی ہیں کہ حضرت علی نے کیوں اپنے اپنے ہاتھ سے جو خلافت ہے ابت اور عمر کے لیے چھوڑ دی ایک اس طرح کے الفاظ میں ان لوگوں نے بہت سخت وہ کیا ہوا ہے تو یہ بغض والے الفاظ حضرت حیرت حسن کو کیا کہتے ہیں یہ لوگ حضرت حسن کو یہ سخت الفاظ میں یاد کرتے ہیں کہ یہ انہوں نے جو کیا نام ہے اللہ عنہ کیوں بھی اپنی اپنی خلافت کیوں انہوں نے ان کے ہاتھ بیعت کی تو یہ سب بغض کی اور کراہت کی باتیں ان کے یہاں ہی ملتی ہیں اہل سنت کے دل بہت صاف ہیں صحابہ کرام اور اہل بیت سے اللہ تعالیٰ ہمیں اس کا عدم نصیب کرے اور قائم رکھے تو یہ جو شفاعتوں کا ذکر ہے شفاعتوں کا مختصر سا ذکر ہے در حقیقت یہ ساری باتیں بہت تفصیل طلب ہیں ان میں بہت ساری روایتیں ہیں الفاظ کے ساتھ ان کی تخریج کے ساتھ ان بیان کرنے کا وقت نہیں ہے کیونکہ ان کو پڑھنے سے پھر ہمارا کورس پورا نہیں ہو سکے گا من جملہ ہمارا ان سے مقصد یہ ہے کہ شریعت کے نصوص میں جو شفاعتوں کا ذکر ہے ان شفاعتوں میں خالص اللہ تعالی کا کی قدرت اور اللہ کے انبیاء اور اللہ کے جو سال نیک بندے صالحین ہیں اور فرشتے ہیں ان سب کی کا توازو دکھتا ہے اور اللہ کی اجازت کے بغیر کوئی بھی جرعت نہیں کر سکتا اور نہ ہی کسی کے حق میں مرضی سے سفارش کر سکتا یہ دکھتا ہے اور اسی سے ہم کو فیصلہ کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کیسے سفارش کون کرے گا جی ایک حدیث ہے کہ میری امت کے لوگ میرے امت کے ایک بندے کی سفارش سے اتنے لوگ جنت میں جائیں گے کہ بنو قبیلے بنو تمیم سے بھی زیادہ بنو تمیم نہیں جائیں گے قبیلے بنو تمیم سے زیادہ تعداد میں لوگ میری امت کے ایک بندے کی سفارش سے جائیں گے تو صاحب کہ وہ بندہ آپ ہوں گے یا آپ کے سوا کوئی اور ہوگا آپ کے سوا ہوگا آپ نعم سوا یا میرے سوا کوئی بندہ ہوگا تو یہ نیک اور سال لوگوں میں سے ہی کوئی ہوگا جو سفارش کرے گا اور اتنے بڑی تعداد میں لوگ ایک بندے کی سفارش قبول ہوگی کہ وہ لوگ قبیلے بند الترین کے افراد سے زیادہ ہوں گے ٹھیک ہے نام دیتے ہیں ہاں وہ نیک اعمال میں شامل ہے وہ اس میں نوٹ کر دیا ہے کہ کچھ نیک اعمال ایسے ہیں جن اعمال کی وجہ سے جو انسان کو سفارش نصیب ہوگی تو ان میں سے یہ بھی ہے کہ اذان کے بعد جو ہے اذان کو پڑھنا اور پیچھے پیچھے سے جو دعا پڑھنا جی جی اس کا بھی ذکر ہے وہ ثابت ہے جی حقیقی ہاں بالکل اہل سنت کا اس بات پر اتفاق ہے کہ, اہ... کہ اہل توحید کا عذاب جو ہے وہ اہل کفر کے عذاب سے ہلکا ہوگا اہل توحید کا عذاب اور اہل کفر کا عذاب برابر نہیں ہے حتی کہ اہل کفر میں بھی سب کا عذاب برابر نہیں ہے منافقین کا عذاب سب سے زیادہ شدید ہے سمجھے کہ اور کفار میں بھی جو عام کفار اور مشرقین ہیں ان کا عذاب الگ ہے اور ان کفار میں جو ان کے سرغنے اور ائمہ ہیں جو ان کے سرغنے ہیں جنہوں نے اہل ایمان کو تکلیف دی جنہوں نے مسلمانوں کی, کی جو ہے من جملہ اجتماعی جنہوں نے ان کی ان کے ساتھ ظلم کیا اور ان کو ش... ان کو قتل و غارت کیا جنہوں نے طرح طرح کے مظالم کی لسٹیں تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ آج کے زمانے میں بھی کیسے کسی بڑے بڑے سرکش لوگ اہل سن جماعت پر اور اہل اسلام پر ظلم ڈھا رہے ہیں مختلف جگہوں پر تو ایسے لوگوں کا عذاب بہر کے عام نارمل جو کافر ہے اس کے اعداد میں دونوں میں فرق ہے <تصفح> جی ہاں وہ مسئلہ الگ ہے قیامت کے دن ایسے لوگ آئیں گے ایسے لوگ آئیں گے کہ روایت میں آتا ہے صحیح روایت ہے کہ قیامت کے دن تین طرح کے لوگ اللہ کے پاس آئیں گے اور کہیں گے اللہ ان میں سے ایک بندہ ہوگا وہ جو اہل فطرہ میں سے ہوگا یعنی وہ دو نبیوں کے درمیان کے ٹائم میں وہ بندہ تھا ایک نبی آئے ان کی تعلیمات بلا دی گئی یا جتنی بھی ہلکی پھلکی تھی اس تک پہنچی نہیں اور دوسرا نبی ابھی آیا نہیں تھا تو وہ ایسے ٹائم کہ وہ اس پہ کوئی تکلیف نہیں تھی کوئی مکلف نہیں تھا کسی شریعت کا وہ صاف طور پہ کیونکہ وہ جو پرانی شریعت مٹ چکی تھی تو ایسے لوگوں لوگ اہل فطرہ کہلاتے ہیں اہل فطرہ تو ایسے ایسا بندہ آئے گا تو اللہ تعالیٰ گا کہ اللہ میرے پاس تو کوئی نبی آیا نہیں اسی طریقے سے ایک بندہ آئے گا جو مجنون یا پاگل یا عقلی طور پر خلل کا شکار رہا ہوگا دنیا میں وہ کہے گا اللہ میں تو جب تیرا دین آیا تو میری حالت تو یہ تھی کہ بچے مجھے پتھر مارا کرتے تھے تو میں تو کچھ سمجھتا نہیں تھا اور ایک بندہ آئے گا وہ بوڑھا ہوگا شیخ کبیر اور حرم ہوگا جو ضرعیف عمری کی وجہ سے اپنی عقلی توازن اس کا اتنا اچھا برقرار نہیں تھا کہ وہ شر اور خیر کے درمیان فرق سمجھ سکے اسلام اور کفر میں فرق سمجھ سکے وہ کہے گا اللہ جب اسلام آیا تو میری عقل کمزور ہو چکی تھی کہ میں تو تمیزی بھول گیا تھا تو اللہ تعالیٰ تینوں لوگوں کو آزمائے گا اس سے تین لوگ نہیں دلکہ تین ہیں ہیں تین کیٹیگری اس طرح کے لوگ ہوں گے تو جن کو دن تک اسلام نہیں پہنچا کبھی بھی حالانکہ ایسے نہیں ہوں گے لوگ کبھی نہیں ہوں گے کہ جس کو اسلام نہ پہنچے بلکہ اسلام ہر گھر میں پہنچے گا حدیث میں آتا ہے ہر, ہر, ہر جگہ اسلام پہنچے گا بندے بندے یہ اور بات ہے کہ اس انسان کو سمجھ میں نہ آئے وہ ہر ان کی لسٹ میں چلا جائے جس کو اسلام سمجھ میں ہی نہیں آیا سرے سے کہ اس کی عقل اتنی کمزور تھی بعد میں بے ایسے ہوتے ہیں ہلکی عقلوں والے ہلکے ہلکے شعور والے جن کو سمجھ میں نہیں آتی دیر علمی باتیں یا کفر و شرک کیا انہیں سمجھ میں نہیں آتا تو ایسے لوگ جو حقیقی معنی میں صاحب تمیز نہیں ہیں اور ان کی عقل اتنی کمزور ہے تو قیامت کے دن وہ اس لوگوں ان لوگوں کی لسٹ میں جائیں گے اور اللہ تعالیٰ ان کو آزمائے گا کہ ٹھیک ہے تم اگر تم ٹھیک ہے آج آج امتحان دو اگر تم آج پاس ہو جاتے ہو تو ٹھیک ہے تو کہے گا کہ اللہ ٹھیک جاؤ میں داخل ہو جاؤ وہ جو آگ دکھ رہی ہے وہاں چلے جاؤ کود پڑو اب اللہ کہ اگر ان میں سے جو بندہ بھی جہنم میں داخل ہو گیا تو وہ جہنم اس کے لیے بردن سلامن اور ٹھنڈی ہو جائے گی اور وہ جہنم نہیں بلکہ حقیقت میں جنت میں داخلے کی خوشخبری ہوگی کی علامت ہوگی اور جو جو اس میں داخل نہیں ہوگا وہ کہنا میں وہ پھر انہیں گار کہلائے گا اور وہ جہنم میں ڈال دیا جائے گا تو یہ روایت بھی ہے بلکہ ایک روایت یہ بھی ہے کہ دو لوگ جہنم سے نکالے جائیں گے دو لوگ جہنم سے نکالے جائیں گے اور ان سے اس کے بعد پوچھا جائے گا کہ تم نے عذاب کیسا پایا تو وہ بتائیں گے کہ اللہ بہت سخت مطلب کہ ہمیں تو کبھی آرام ہی نہیں ہوا تھا بہت سخت عذاب تھا تو, تو پھر اللہ تعالی ان پہ اپنی حجت قائم کرے گا تو وہ کہیں گے اللہ ہم کیا کریں ہم نے جو بھی ہوا ہو گیا ہم سے تو پھر کہے گا اللہ جاؤ تم لوگ جا کے جہنم میں چلے جاؤ پھر سے جاؤ جہاں تھے تو ان میں سے ایک بندہ دوڑتا ہوا جائے گا جہنم میں اور دوڑ کے جا کے کود جائے گا جہنم کے اندر اور ایک بندہ جانا ہی نہیں چاہے گا اس کو فرشتے گھسیٹیں گے لگے وہ نہیں جائے گا وہ نہیں جانا چاہے گا تو وہاں پہ یہ بات بھی ہو چکی ہوگی پہلے کہ تم, تم نے کیا نام ہے اللہ کی نفرمانی کی تھی اس لیے تمہیں یہ ہوا وہ کہیں گے تو اللہ تعالیٰ پھر اس بندے کو نکلوائے گا پھر سے نکال کے لاؤ اس کو اور اس کو اور اس کو دونوں کو ایک پھر سے اکٹھا کر ایک پوچھے گا کہ تُو یہ بتا کہ تُو بھاگ کے کیوں گیا تو کہ اللہ ایک بار تیری نافرمانی کر کے میں عذاب میں جا چکا جو تم نے یہ عذاب دیا ہے اب اگر میں نافرمانی کرتا تو پتا نہیں تم مجھے کون سا آداب دیتا اور بڑا سخت عذاب دیتا تو میں نے سوچا جو میرے پاس ہے وہی میرے لیے ٹھیک ہے اب میں نافرمانی نہ کروں اب میں تیری نفرمانی نہ کروں جو ہے وہی کافی میرے لیے تو جب پہلی بار نافرمانی کی تو, تو نے یہ دیا اب کروں گا تو پتا نہیں اور کون سا اداب مجھے ملے گا تو اس لیے بادہ اللہ میں تیری نافرمانی نہ, نہیں کرنا چاہتا تھا تو اللہ تعالیٰ اس کو بخش دے گا کہ ٹھیک ہے تو نے کہنا میں سجا بخشتا ہوں اور وہ بندہ جو کہنا میں نہیں جا رہا تھا اس سے پوچھے گا کہ تو کیوں نہیں جا رہا تھا تو نے کیوں نہ فرمانی کی تو کہے گا اللہ جب تو نے مجھے جہن سے نکالا تھا تو مجھے خوشی ہوئی تھی کہ شاید اب میں نکل گیا اور ہمیشہ ہمیشہ نکلا رہوں گا اب دوبارہ نہیں آؤں گا تو میں چاہ رہا تھا کہ شاید اللہ تعالیٰ میں نہیں جانا چاہتا تھا جہنم میں کہ شاید اللہ اب حکم دے دے کہ چھوڑو اس کو معاف کر دو مت لے جاؤ میں نے معاف کیا اس کو تو میں تجھ سے امید رکھتا تھا کہ شاید ہر قدم پہ کہ شاید تم مجھے اب روک لے حکم دے دے تو اس وجہ سے نہیں جا رہا تھا میں تو اللہ گا ٹھیک ہے تجھے تیری امید میں نے دی اور تجھے میں نے معاف تو ظاہر سی بات ہے یہ بیٹھ کے بھی دونوں بندے اصلاً اپنے آپ میں مواحد ہی ہیں لیکن آزاد میں پڑے ہوئے تھے تو ان کو نکالا گیا اور ان کو اس سے بخش دیا گیا ورنہ کی زیادہ گفار کے لیے تو کوئی مسئلہ ہی نہیں اس طرح کا ٹھیک <g> ہے <vaccines> تو اس سفارش کا بات چلان ہو رہی جی. ہے چلیں نماز کے بعد ان شاء اللہ شروع کروں <سلام عليم>